نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعدها أعوده بلادنا الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك القذر فصلي لردك من حظ إن شانيك هو صدق الله وعليه العظيم صلی اللہ علیہ محترم حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہی بھی مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین غلام الدین رحمتہ اللہ تعالی علیہ تھا قرف بھی منعقد تھا اور وہاں پر بھی شرکت تھی اس وجہ سے آپ حضرات کو انتظار کی زحمت دوبارہ کرنا پڑی بہرحال اس کا آپ کو لحسبہ رکھ بالا کہ یہاں یقیناً اجر عظیم حاصل ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ نشیست قربانی کے مسائل سے متعلق ہے قربانی کیا ہے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت سیدہ ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ و کی سنت ہے سنت و ابی کم ابراہیم اوکم علیہ السلاۃ والتسلیم حضرتِ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ خوش دلی سے اور خوش عقیدگی سے قربانی کرنے والوں کے لیے قربانی میں کتنا فائدہ ہے فرمایا کہ قربانی کے جانور کی جلد پر جتنے بال ہیں اتنا ادر قربانی کرنے والے کو ملے گا بعد میں عرض کی گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن قربانی کے جانوروں کے جلد پر اون ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی قربانی کرنے والے کو ادر حاصل ہوگا اور ایک حدیث شریف میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عید الاضحی کے دن سب سے بہترین پیسہ اور رقم وہ ہے کہ جو قربانی کی صورت میں خرچ کی جائے اور, اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ یہ قربانیاں یہ جانور جو تم جن کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے سواریاں بنائی جائیں ہیں لہذا خوش دلی سے قربانی کی جائے تو جو قربانی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نوی کے لیے کی جائے گی یقینا اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں قربانی کرنے والوں کو ضرور حاصل ہوگا جہاں تک قربانی کے وجوب کا تعلق ہے تو قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اور صاحب نصاب سے مراد یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس شخص کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی رقم یا اتنی مالیت کی سونا چاندی یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا ضروریات اصلیہ سے فارغ جس کے پاس چیزیں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ اس نصاب پر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے جیسا کہ زکوٰۃ میں ہے تو جو بات صدقہ فطر میں ہے کہ یعنی وقت صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی سب سے فطر واجب ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شخص صاحب نصاب قربانی کے ایام میں بن جاتا ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے قربانی واجب ہے اور اس کے وجوب کی ایک دلیل تو یہی ہے کہ جو سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائی کریمہ میں جیسا کہ بیان ہوا کہ فصل کا ونہر اپنے پروردگار کی خوشنودی ندی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو کر قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو اور تیسری دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ مرمرہ میں جب تک حیات ظاہری کے ساتھ رہے آپ ہر سال پابندی کے ساتھ قربانی فرماتے تھے اور ایک اور نہیں بلکہ قربانی میں آپ مالی مالی دو میڈھے ذبا فرماتے تھے ایک میڈھا تو آپ اپنی طرف سے اور دوسرا, دوسرا, امت امت دوسرا, دوسرا, دوسرا آپ, دوسرا اپ, دوسرا دوسرا اپ دوسرا امت مسلمہ کی طرف سے ان افراد کی جانب سے کہ جو صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے استضاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر پائے نہیں کر پا رہے ہیں اور آئندہ بھی نہیں کرنے والے ہوں گے ان سب کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی ادا کر دی یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک اعزاز ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ یہ مہربانی اور شفقت کا اور شان کریمی اور رحیمی کا ایک عملی مظاہرہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کے ان افراد کی جانب سے اپنی حیات ظاہری ہی میں قربانی فرما دی کہ جو صاحب استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکیں گے تو یہ قربانی کا حکم ہے پہلا سوال بھی یہی تھا کہ قربانی واجب ہے یا سنت موقع تو قربانی واجب ہے اور واجب ان لوگوں پر ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں ضروریات اصلیہ سے اگر کسی کے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں مثال کے طور پر کسی کے پاس رہائش کا مکان ہے اور اس کے علاوہ اور بھی مکان ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے تو اب ظاہر ہے کہ آج کے دور میں مکان کی جو قیمت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں تو ایسا شخص جس کے پاس اپنی, اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو وہ خواہ مکان کی صورت میں ہو خواہ وہ سواری کی صورت میں ہو خواہ وہ دکان کی صورت میں ہو خواب و جو ہے گھر میں یعنی زائد جو ہے کسی بھی چیز کی صورت میں موجود ہو اور اس کی مالیت جو ہے ساڑھے باون تولا چاندی کی قیمت کی مقدار میں اگر وہ بن جاتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے کہ وہ اس چیز کو فروخت کر کر قربانی انجام دے دوسرا سوال دوسرے سوال کا بھی جواب ہو گیا قربانی کن پر واجب ہے دوسرا سوال یہ پوچھا گیا تھا اور تیسرا سوال ہے کہ قربانی ان جانوروں کی کی جا سکتی ہے قربانی اونٹ کی اور گائے کی بھینس کی بھینسے کی بچڑے کی بکری کی بکرے کی دمبے کی میڈھے کی دمبے کی ان سب کی قربانی کی جا سکتی ہے اب ان قربانی کے جانوروں کی عمر بھی دیکھنا ضروری ہے اور جہاں تک جو ہے وہ گائے کا تعلق ہے تو اس کی عمر دو سال ہونا ضروری ہے اور دو سال ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے دودھ کے جو دانت ہے سامنے کے یہ دانت دو سال کے اندر جو ہے وہ کر لیتا ہے یعنی یہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جگہ دانت جو اگتے ہیں وہ کچھ بڑے ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں ہاں اگر کسی نے اپنے گھر میں پالا ہے اور گائے جو ہے وہ دو سال کی ہو گئی اور ابھی دانت نہیں کیے تو ایسی سورت میں دانت نہ ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ مکمل دو سال ہو چکے ہوں تو ایسی گائے کی ایسے ایسے بچرے کی قربانی جو کی جا سکتی ہے بکرے میں بھی ایک سال کا ہونا ضروری ہے اور ایک سال کے اندر جو ہے یہ دانت دودھ کے جو है وہ توڑ, توڑ لیتا ہے اور اس کی جگہ نئے دانت اگ جاتے ہیں یہاں پر بھی जो है یہ ضروری ہے کہ ایک سال کا ہو اگر اپنے گھر کا پلا ہوا ہے ایک سال کا ہو گیا ہے اور دانت نہیں کیے ہیں تو ایسی صورت میں اس بکرے یا بکری کی قربانی کر سکتے ہیں جائز ہو جائے گی دنبا اس کے لیے بھی عمر یہی ہے لیکن دنبا جو ہے بنسبت اور جانوروں کے بہت جلد جو ہے وہ فربا ہو جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے تو یہ اگر چھ مہینے کا بھی ہو اور اتنی اس کی چرائی کی اتنا اس کو کھلایا پلایا کہ چھ مہینے کے عرصے میں یہ اتنا بڑا ہو گیا اتنا فربا ہو گیا کہ دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہے تو اگر سے اس نے دانت نہیں کیے ہوں اتنا فربا اور اتنا موٹا اور اتنا قد نکال لیا ہو کہ جو جتنا کے سال بھر کے ڈمبے کا ہو جاتا ہے میلے کا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت بھی, بھی اس کی قربانی اتنا قد والا نہ ہو جانوروں کے یہ عمریں اور دانت کا ہونا جو میں نے آج کیا اس میں اتنا اور یاد رکھ لیں کہ اگر منڈی سے آپ خریدیں گے بیپاری سے اگر آپ جو ہے یہ جانور خریدیں گے تو پھر دانت کا ہونا اور یہ ضروری ہے اور دانت دیکھ لیے جائیں گے تو خریدا جائے گا وپاری اگر جو ہے یہ کہے کہ صاحب جی میرے گھر کا پلا ہوا ہے اور اس کو دو سال ایک سال کتنا عرصہ ہو گیا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ہاں اگر کوئی ایسا بیپاری ہے کہ آپ کے محلے میں رہتا ہے اس نے پالا ہوا اور آپ کی نظروں میں وہ جانور ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کی بات مان لی جائے گی ورنہ دوسری صورت میں ہرگز جو ہے یہ بات مانی نہیں جائے گی اور یہ اس لیے نہیں مانی جائے گی کہ اس قربانی کے موسم میں قربانی کے موقع پر جو ہے جانوروں کے دام چونکہ کچھ آ, اور دنوں کے کی بہ زیادہ ہوتے ہیں اس موقع پر جو زیادہ جو ہے وہ دام ملتے ہیں تو اس لیے جو ہے آ, غلط بیانی کا امکان موجود ہوتا ہے تو اطمینان جو ہے وہ آ, اس کی بات سے نہیں ہو سکتا اس لیے جو ہے تو ہمارے فقہانے لکھتا کہ باہر سے منڈی سے اور بیچنے والوں سے رب جانور خریدا جائے گا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جانور کا دانت ہونا یا کرنا اس کا جو وہ دیکھ لیا جائے گا دانتیں دانت جو ہے وہ دیکھ لیے جائیں گے اب یہاں اتنی بات اور یاد رکھ لیں کہ تو یہ دانت اس کے دودھ کے جھڑ جاتے ہیں نئے دانت جو ہے اگنا شروع ہو جاتے اگر دانت جڑ گئے ہیں اور اگنا شروع ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی اور یہ دو سال کا اور ایک سال کا مان لیا جائے گا اگر دانت جھڑے ہوئے ہیں اور نکلنا نہیں شروع ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں موجودہ جو دور ہے اس میں اس چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا اکثر بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ یعنی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دھوکہ دہی اور جال سازی ہو رہی ہے کہ جناب اس موقعے پر جانور کے ساتھ جو ہے وہ توڑ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی اس نے ابھی توڑی ہیں دانت اور بس دانت جو ہے وہ نکلنے ہی والا ہے تو اس بات کبھی اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے ایک قدم اور بھی آگے اٹھایا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ جناب جہاں انسانوں کے مصنوعی دانت فٹ کیے جا رہے ہیں وہاں جانوروں میں بھی دا... ان کے دانت توڑ توڑ کر فٹ کیے جا رہے ہیں تو یہ بات بھی مضبوط رہے اور خ... جانوروں کو خریدتے وقت جو ہے خاص طور پر جو ہے اس بات کو بھی پیشے نظر رکھا جائے اور بڑی فنکاری کے ساتھ جو ہے جناب دانت جانوروں سے نصب کر دیے جاتے ہیں فٹ کر دیے جاتے ہیں ریتی سے جناب رگڑ کر اور چوڑے کر کر بھی ہے دانتوں کو جو اس طرح سے مصنوعی طور پر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے لہذا اس بات کو محبوب رکھا جائے اس کے علاوہ جو ہے جب یہ جی عمر آپ نے دیکھ لی اور دانت دیکھ لیے تو قربانی کے جانور میں اسی پر اتفاق نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس میں کسی قسم کا عیب تو نہیں ہے کہ سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں سینگ اگر اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ جہاں سے سینگ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مین یعنی سینگ اگر جب سے جانور کا ٹوٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ سینگ کا ہونا انہی جانوروں میں دیکھا جائے گا جن کے سینگ ہوتے ہیں بعض جانور ایسے ہیں کہ جو منڈے ہوتے ہیں پیدائشی طور پر ان کے سینگ نہیں ہوتے ہیں بعض بکرے بھی بعض بکریاں بھی اور بعض ڈمڈے اور میڈھے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سینگ ही ہی نہیں ہوتے تو اگر ही ہی سینگ نہیں ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے اگر تھوڑا بہت جھڑ گیا ہے یا سینگ ٹوٹ گیا ہے لیکن سینگ جہاں سے جمتا ہے اگتا ہے وہاں سے نہیں نکلا ہے بلکہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے یہ عائد متصور نہیں ہے ایسے ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہو جائے گی اسی طرح سے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں کان تو اس کا نہیں کاٹا ہوا ہے تہائی سے زیادہ اگر کان کٹا ہوا ہے یا اس کی دم کٹی ہوئی ہے یا اس کی چکی کٹی ہوئی ہے تو تہائی سے زیادہ اگر جو ہے جسم کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ کاٹ پیٹ ہے اور اس طرح سے جو ہے جناب اس کے دم کو کاٹا ہوا ہے یا کان کو کاٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں یہ ایگ متصور ہے اور ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی اور اسی طرح سے آنکھ بھی دیکھنا ہوگی کہ اگر آنکھ جو ہے وہ ایک اس پس پستی ضائع ہو چکی ہے کانا ہو چکا ہے تو یہ بھی ایگ ہے ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی اور اگر مادہ یعنی بکری یا گائے یا دمڈی قربانی کے لیے خرید رہے ہیں تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ دودھ دیتا تھا تو جن جانوروں کے دو تھن ہیں ان میں اگر ایک تھن ضائع ہو گیا تو یہ عیب جانا جاتا ہے تو ایسے ایسی بکری کی ایسی بھیڑ کی ایسی گمبی کی ایسی اونٹنی کی اوٹنے کی تو خیر دو دو جن جانوروں کے چار ٹھن ہوتے ہیں جیسے گائے ہے है ہے اونٹ ہے ان کے چار ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے اگر دو ٹھن خشک ہو گئے ہوں تو یہ اے متصور ہوگا تو ایسے اوٹ, ایسی اوٹنی کی ایسی گائے کی قربانی جائز نہیں ہوگی اگر تھن جو ہے وہ خشک ہو چکے ہیں مطلب یہ کہ دودھ نہیں بلکہ بچہ نہ دینے کی وجہ سے یا جو ہے زیادہ عرصہ گزر جانے کی وجہ سے تھن خشک ہو گئے ہیں تو تھنوں کا خشک ہونا جو ہے یہ ہے تھن کا ضائع ہو جانا دو ایک تھن میں دودھ آ رہا ہے ایک میں نہیں آ رہا ہے تو یہ عیب ہوگا چار تھن ہیں دو تھنوں میں دودھ آ رہا ہے اور دو میں نہیں آ رہا ہے تو یہ ٹھنڈ کا ضائع ہونا ہے یہ ایپ تصور ہے تو اس لیے جو ہے ایسی گائے کی ایسی بھینس کی اور ایسی جو بکری کی جس ایک ضائع ہو گیا تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی ایک اور سوال جو ہے یہ بھی پوچھا گیا کہ جانور قدرتی طور سے معذور نہیں بلکہ زخم وغیرہ کی وجہ سے لنگڑا کر چلتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جانور اگر اتنا لنگڑا ہو کہ جہاں اس کو ذبح کرنا ہے وہاں تک اگر وہ آسانی سے نہیں جا سکے گا یعنی بہت زیادہ لنگڑا ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے یہ متصور ہوگا لیکن اگر تھوڑا بہت لنگ کر رہا ہے تھوڑا بہت لنگڑا ہے اور قربان گاہ تک جو ہے وہ چلا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ اتنا لنگڑا ہونا جو ہے وہ عید متصور نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر جانور کے دو دانت ابھی پورے نہ آئے ہوں تو قربانی ہو جائے گی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اے اے دو سال تک کی گائے ہو گئی ہے اور اس نے جب ہی دانت گرا دیے اور دانت نکلنا شروع ہو گئے اگرچہ وہ ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں تو ایسی جو ہے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہو جائے گی جانور کے دو دانت ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جانور کے دو دانت اگر کسی اوزار سے جھس کر بنا دیے اس کے مالک نے پھر جانور لینے والے کو بعد میں پتا چلا اس صورت میں کہ جانور کھیرا ہو قربانی میں جیسا کہ میں نے ابھی ارض کیا کہ اگر یہ اس طرح سے جو ہے اس کو یعنی مصنوعی طور پر جو ہے اس کے دو دانت بنا دیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کھیرا ہی ہے اس کی عمر اور اس کی مدت جو ہے پوری نہیں ہوئی ہے تو جس جی جانور کی عمر ہی پورا پوری نہ ہوئی ہو قربانی کے حوالے سے بقراید ایک سال نہیں ہوئے گائے ہے تو دو سال نہیں ہوئے اونٹ ہے تو تین سال نہیں ہوئے تو ایسی صورت میں جو ہے یہ کھیرا ہوگا اور ظاہر ہے کہ قربانی کی کے لیے جس عمر کا جانور ہونا چاہیے یہ عمر پوری نہیں ہوئی ہوئی تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے جائز ہوگی نہیں اور ایسا جانور جو ہے وہ خریدتے وقت جو ہے پہلے ہی دیکھ لیا جائے تو یہ بہت جو ہے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو ہے جلدی میں جو ہے جانور جو ہے خریدا جاتا ہے یہ سب چیزیں اور یہ سب باتیں جو ہے وہ دیکھ بھال ان کی متعلق نہیں کی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ جب جانور خریدا جائے تو یہ ساری باتیں جو ہے ملحو رکھنا چاہیے جو ابھی آپ کے سامنے کی گئی اور کی جا رہی ہے جانور خریدا پھر گاڑی میں چڑھاتے یا اتارتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹ گیا تو اس جانور کی قربانی جائز ہے اچھا ہاں بہرحال جیسا کہ میں نے ابھی ارد کیا کہ چینگ اگر جو ہے تھوڑا سا جھڑ گیا ہے یا درمیان سے جو ہے ٹوٹ گیا ہے تو یہ عیب نہیں ہوگا اس صورت میں تو جو قربانی جو ہے وہ جائز ہو جائے گی لیکن اگر گاڑی میں چڑھاتے وقت یا اتارتے وقت جو ہے جانور کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی تو یہ لنگڑا ہو گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹنا جو ہے یہ تو عیب ہوگا اگر ٹانگ نہیں ٹوٹی ہے معمولی جو ہے اگر جو تھوڑا بہت فریکچر ہوا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ چل سکتا ہے تو ایسی صورت میں تو ہو جائے گی ورنہ دوسری صورت میں نہیں ہو ہوگی اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ گائے خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو کیا اسی گائے کی قربانی ہو جائے گی نہیں اس قربانی ہو جانے کے بعد جو بچہ اندر پیٹ سے زندہ نکلے اس کو ذبح کیا جائے گا کہ یہ نہیں اچھا تو نہیں ہے لیکن اگر خرید لیا ہے اور اس کا جو ہے بچہ ہونا ظاہر ہو رہا ہے قربانی کر دی جاتی ہے تو قربانی میں تو کوئی جو ہے کراہٹ نہیں آئے گی قربانی بلا کراہت ہو جائے گی لیکن اس میں بچہ اگر زندہ نکلے تو اس کو ذبا کر دیا جائے گا اسی وقت اور اس کو بھی گوشت میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا لیکن اگر گائے کا بچہ نکلا یا بکری کا بچہ نکلا قربانی کے جانور سے پیٹ سے بچہ نکلا اور ذبح نہیں کیا اور اس کو اگر پال لیا تو ایسی صورت میں جو جی ہے اس بچے کو صبح کرنا ہوگا اور اس کو یہ جی اگر کوئی چاہے کہ آئندہ سال اس کی قربانی کر لی جائے گی تو اس کی قربانی نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو زندہ ہی صبح کر دیا جائے گا اور اگر بیچ دیا تو اس کی رقم جو جی ہے وہ صبقہ کرنا ہوگی اس کے علاوہ اس کا اور کوئی دوسرا مصرف جو ہے وہ نہیں ہے ایک گائے میں چار افراد نے حصہ لیا اب اگر دو نے عید کی نماز پڑھی اور دو نے نماز عید نہ پڑھی تو اس صورت میں گائے ذبح کی جا سکتی ہے قربانی کے لیے ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی کی جائے اب ہمارا یہ کراچی شہر جو ہے ماشاء اللہ وسیع و عریض ہے تو یہاں پر کسی بھی صحیح اللقیدہ سنی مسلک کی مسجد میں سنی صحیح اللقیدہ عالم دین نے جب نماز پڑھا دی تو یہ بات پوری ہو گئی اب اس کے بعد جو ہے قربانی کی جا سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقدس دور میں یہی ہوا تھا کہ بعد صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر کی نیت سے جانور ذبح کر دیا تھا اور ان کا منشا یہ تھا کہ تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں سب سے پہلے جو ہے ان کے یہاں ان کی قربانی کا جانور کا گود ہے ان کے ہاں پہنچ جائے تاکہ وہ بھی جو خوشی اور مسدت میں شریک ہو جائیں اس منشا کے تحت انہوں نے پہلے ہی قربانی کر ڈالی حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض حدیثوں میں ہے کہ حضرت ابو ابوغردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور کی نماز عید ادا ہونے سے پہلے قربانی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ضیات جی کریمہ نازل فرمائی یا الذین لا اللہ اللہ اللہ و واتقوا ان رسول اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے رہو ان سے پہلے کوئی سبقت نہ کرے اس عمل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوئی بلکہ جو ہے وہ عام دنوں کی طرح جو ہے وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل خانہ کے لیے جو ہے پیش کیا حضرت سید ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا جب انہوں نے یہ سنا تو عرصی کے یار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے تو اپنی قربانی کر ڈالی اور میرا منشا یہ تھا تو اب میرے, پا میرے پاس جو ہے چھ مہینے کے بکری کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ تم اسی کی قربانی کر دو تمہاری یہ قربانی قبول ہو جائے گی لیکن یہ تمہارے خاص ہے تو اب یہ ہے دراصل وجہ کہ نماز عید سے پہلے قربان ہاں اب یہ, یہ مسئلہ دوسرا ہے کہ گائے کی قربانی میں جو افراد شریک ہیں اس, ان, ان میں سے بعض نے نماز عید پڑھ لی اور بعض نے نماز عید نہیں پڑھی تو بہرحال ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی کیونکہ نماز عید کا ہونا یہ ہے یہ قربانی کے لیے اتنی ضروری ہے شہروں میں یہ, یہ حکم شہ, شہر کے لیے ہے دیہات کے لیے یہ حکم نہیں ہے دیہات کے لیے تو طلوع فجر ہی سے یہ قربانی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے وہاں پر چونکہ نماز عید نہیں ہے لا تشریقہ لا اللہ ولا تشریقہ اللہ تشریح کے فلقرا میں نہ نماز جمعہ ہے نہ نماز عیدین ہے لہذا وہاں جو ہے اگر جو ہے یعنی فجر کے بعد سے اگر کوئی کرنا چاہے تو قربانی فجر کے بعد ہی سے وہ کر سکتا ہے اور دیہات والوں کے لیے بھی اچھا یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جو قربانی کرے تو بہرحال یہ اے اے اے اے مسئلہ کہ گائے کی قربانی میں بعض شورکام سے جو قرب نماز عید ادا نہیں کر سکے تو اگر کسی نے بھی نہیں کی خدا نخواستہ خدا نخاصہ ہے کہ نماز عید نہیں پڑھی لیکن شہر میں نماز عید ہو چکی ہے تو اس کے بعد قربانی کی ڈالی تو, تو یہ قربانی ادا ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ رات کے وقت جانور کی قربانی کرنا کیا ہے گیارہ اور بارہ یعنی گیارہویں شب اور بارہویں شب میں رات کے وقت قربانی کرنا قربانی تو ہو جائے گی لیکن یہ فیل مکرو ہے گوشت میں جو ہے کوئی کراہت نہیں ہوگی قربانی بھی ادا ہو جائے گی گوشت میں بھی کسی قسم کی کراہت नहीं ہوگی آ, البتہ رات میں قربانی کرنا بھی مکرو ہے آ, رات میں نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کر ڈالے تو قربانی ادا ہو جائے گی اور آ, یہ کھیل اگرچہ مکرو ہوگا لیکن اس میں آ, گوشت میں کسی قسم کی کراہٹ شامل نہیں ہوگی ایک گھر میں چار افراد ہیں یہ سوال پوچھا گیا ہے دو ماں اور ان کے دو بیٹے سب صاحب نصاب ہیں تو کیا ایک گائے کی قربانی ان سب کے درمیان ہو جائے گی یعنی واجب سب ادا ہوا یا نہیں قربانی ہر صاحب نصاب پر جو واجب ہوگی تو اب اگر گائے میں شریک ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ چار افراد ہوئے یہ جی. تو چار تو ایک ایک ان کے حصے ہو گئے اس کے علاوہ تین بچتے ہیں تو تین حصے جو ہے وہ اپنے کسی جو ہے وہ عزیز کی طرف سے اپنے کسی رشتے دار کی طرف سے کہ ان کے اشارے ثواب کے لیے یا جو ہے اگر ایسا موقع ہو تو چاہیے یہ کہ ایک حصہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اور حضور صدنگو صدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ررض جے کے بزرگان دین کی طرف سے یہ اپنے بھی کسی جو ہے مرحوم کے اشارے ثواب کی غرض سے اس کی طرف سے جو ہے یہ حصہ کر دیے جائے اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے چار تو واجب کی صورت میں چار حصے ہو گئے اب تین حصے جو بچتے ہیں وہ اگر جو ہے چاہتا کہ چلو جن اور کھو جائے تو یہ نفل ہوگی یہ واجب جو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب تھی وہ تو ایک ہی ہے اس کے علاوہ اور مزید کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ قربانی جو نفل ہی ہوگی اور سال اس حال اس کے لیے اگر کرنا چاہے تو درحال کر سکتا ہے یہ اس صورت میں جو ہے اس کا گوشت کا حکم وہی ہوگا کہ جو اپنی طرف سے جو صاحب نصاب قربانی کرتا ہے یعنی خود بھی کھا سکتا ہے رانی کو بھی کھلا سکتا ہے اور خود بھی رکھ سکتا ہے اور سارا کا سارا جو وہ تقسیم بھی کر سکتا ہے ایسی صورت میں اس کے گوشت کا حکم یہ ہوگا قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جن کی قربانی کریں مثلا ایک گھر میں باپ اور بیٹے دونوں صاحب نصاب ہیں کہ کیا باپ اگر ایک قربانی اپنے بیٹے کے نام کی کرے تو بیٹے سے اجازت لینا ضروری ہے <خف> بالغ اولاد کی طرف سے اگر سرپرست تھے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے بالغ سے اجازت لینا جو ہے وہ ضروری ہے بیشتر جو ہے وہ اجازت لے لے اور اس بتلا دے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تم اگر اجازت دو تو میں تمہاری طرف سے قربانی اب چاہے جو ہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو یا بہو ہو یا بیوی ہو تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے جو ہے ان کی اجازت اگر لے لے گا تو ان کی قربانی ادا ہو جائے گی ذبح کرتے وقت کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ذبح کرتے وقت جو ہے یعنی بعض باتیں جو ہے مستحب ہیں اور بعض باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں مستحب تو یہ ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ جو ہے لٹایا جائے اور اس طرح سے کہ اس کا منہ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے اور ذبح کرنے سے پہلے جو ہے جانور کو چارہ دکھا دینا چارہ کھلا دینا پانی پلا لینا اور اس اسی طرح سے جو ہے ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح سے چھری کو دیکھ لینا کہ تیز ہے کہ نہیں دھار اس کی اچھی ہے کہ نہیں اور اسی طرح سے جہاں جانور کو ذبح کرنا ہے آ, وہاں جو دوسرا جانور نہیں ہونا چاہیے اچھا ہے کہ دوسرے دوسرا جانور وہاں موجود نہ ہو تو یہ بات بھی ملحوظ رہے اس کے علاوہ جب ذبح کرنے والا جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ذبا کرے اور اگر بھول گئے یہ جی موقع ایسا ہوتا ہے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ پیش آتا ہے بس اوقات جو ہے جلدی میں جو ہے جناب ذبح کرنے والا جو ہے ذبح کر دیتا ہے لیکن بھول جاتا ہے تو اگر بھولے سے بسم اللہ نہیں پڑھی تو ایسی صورت میں جانور حلال ہو جائے گا قربانی بھی ہو جائے گی اور اگر اس کے ساتھ دوسرا بھی کوئی شریک ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے چھری پر اس نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے تو پھر یہ دونوں جو ہیں بسم اللہ پڑھ کر جو ہے جانور کو ذوا کریں جانور کی چار رگے ہوتی ہیں تو ان میں سے کم از کم جو ہے تین کا کٹ جانا جو ہے ضروری ہے اور سوا کرتے وقت جو ہے یہ بھی محبوب رکھا جائے کہ گردن الگ نہیں ہونی چاہیے گردن اگر الگ ہو جائے ہو گئی تو جانور تو حلال ہو جائے گا قربانی بھی ہو جائے گی لیکن یہ فیل جو ہے مکرو ہوگا ایسا ذبا کرنے چاہیے کہ گردن جو ہے وہ اس کے کن سے جدا نہیں ہونی چاہیے حلال جانور کی کون کون سی اشیاء کھانا جائز نہیں ہے یہ سوال بھی بہت اچھا ہے سات چیزیں ایسی ہیں حلال جانور میں کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہے ایک تو پشاب کا مقام ہے دوسرا اس کی نید نینگن اور گوبر نیبتا خانے کا مقام ہے اور تیسرا اس بے مخصوص ہے چوتھا خصویطین اور پانچواں ہاتھیں غدود اور اوجڑی یہ سات چیزیں ہیں اور اس میں آرام مغد بھی شامل ہے تو یہ سات چیزیں ایسی ہیں کہ جو حلال جانور کے جائز نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ حرام جانور وہ تو اس کا تو کچھ بھی جائز نہیں جائز، حلال نہیں گی تو حلال جانور میں یہ سات چیزیں ہمارے فوکان نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی کہ یہ سات چیزیں جو ہیں نہیں کھائی جائیں گی آج بڑی بدقسمتی سی یہ بات ہے کہ جناب لوگ بڑے شوق سے ان میں سے بعض چیزیں خاص طور پر جو ہے جناب وہ کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے لاتے ہیں اور پکاتے ہیں خصیصین ہیں بھیڑ بکری کے اور بیل کے بھینس کے یہ عام طور پر جو ہے جناب ان کو کھایا جا رہا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کو کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ جناب بٹ ہیں اوجری ہی ہیں یہ بھی بڑے شوق سے جو ہے ہیں بعض لوگوں کو تو مسائل معلوم نہیں لیکن بعض جو ہیں وہ جانتے بوجھتے بھی اپنی زبان کے ذائقے کو اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے جناب ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے قرآن قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں یہ بھی شامل فرمایا ہے کہ قلوم ان تجزیبات عمارت رکھنا ان چیزوں سے کھاؤ کہ جو ہم نے تمہیں فیزا عطا فرمائی ہیں جو حلال ہیں تو یہ بات محبوب رکھنا چاہیے کہ حلال جانور میں یہ چیزیں جو ہے شریعت میں ممنوع ہیں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کسی نے پچھلے سال قربانی نہیں کی کیا وہ اس سال اس کی قدا کر سکتا ہے یعنی دو قربانیاں ہر سال قربانی صاحب نصاب پر جو واجب ہوتی ہے تو وہ قربانی کے دنوں میں اس پر واجب ہے کہ وہ جانور خرید کر جانور کی قربانی کرے اب اگر قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو اب اس پر واجب ہے کہ اتنی رقم جو وہ صدقہ کرے اگر صدقہ بھی نہیں کیا ہے اور دوسرا سال آ جاتا تو اب اگر یہ چاہے کہ گزشتہ سال کی قربانی اس موقع پر ادا کر لے کہ یہ قربانی کا موقع ہے اور جناب ایک جانور اس سال کے لیے اور دوسرا جانور جو گزشتہ سال کا لا کر قربانی کرنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا بلکہ وہ رقم ہی اس کو سبقہ کرنا پڑے گی جتنی کی رقم میں یہ گزشتہ سال جانور لاتا یا مل رہا تھا تو قربان قربان جانور قربان کر کر جو ہے سزا ہی کرے گا بلکہ رقم ہی جو ہے وہ صدقہ کرے گا اگر جانور خرید لیا تھا اور قربانی کے دن گزر گئے جانور قربان نہیں کیا تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ جانور ہی زندہ صدقہ کر دے اور اگر جانور زندہ صدہ نہیں کیا اور ذبح کر ڈالا تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ جانور جو ذبح کر دیا یہ بھی صدقہ کرے اور جتنا ذبا کرنے کی وجہ سے اس جانور کی قیمت میں کمی واقع ہوئی اتنی ہی, اتنی ہی رقم بھی جو اس کے ساتھ جو ہے وہ سستا کرے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ایک گائے کے حصے داروں میں ایک شریک بدمد یا پھر ایسا ہے جس کی آمدنی حرام ہے تو اس گائے کی قربانی کا کیا حکم ہے پہلا حصہ اس سوال کا وہ تو واضح ہے کہ وہ جانور جن میں سات افراد شریک ہوتے ہیں تو قربانی صحیح ہونے کے لیے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ساتوں شریک جو ہیں مسلمان ہوں صحیح لقیدہ ہوں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بد مذہب ہے है ہے مسلمان نہیں ہیں تو ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اب رہی آمدنی سے متعلق جو ہے یہ بات یہ ہے بڑی پیچیدہ بات بات یہ ہے کہ حرام مال جو ہے اس کے بارے میں ہمارے فقہاں نے یہ لکھا ہے اور جو لکھا ہے اس صورت سے ہمارے یہاں جو ہے وہ خرید و خریداری نہیں ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کہ ہمارے یہاں جو ہے اس طرح سے کوئی بھی چیز نہیں خریدتا ہے کہ پہلے نوٹ دکھا کر یا رقم ہاتھ میں لے کر دکھا کر اس طرح سے خریدتا ہو کہ اس رقم یا اس نوٹ کے بدلے تم مجھے جو ہے یہ چیز اتنے میں یا اتنے کی دے دو تو اس طرح سے خریداری نہیں ہوتی ہے بلکہ سودا کر لیا جاتا ہے اور رقم جو ہے وہ دے دی جاتی ہے اس طور سے ہمارے ہاں خریداری ہوتی ہے تو اگر یہ صورت ہو کہ जो پہلی نین عارفیف و ने इस اس صورت کو جو ہے وہ بالکل یعنی ناجائز لکھا ہے اور اگر یہ صورت ظاہر ہے کہ ہمارے عرف میں اس طرح سے نہیں خریدا جاتا ہے بلکہ قیمت طے کر, کر رقم جو ہے وہ دے دی جاتی ہے تو اس صورت میں کچھ نہ کچھ جو ہے گنجائش ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یعنی بچنے کی صورت ہے تو بہرحال ہمارے یہاں جو ہے وہ اسی طرح سے خریداری ہوتی ہے جو عرف میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں لیکن اگر معلوم ہے کہ اس شخص کی جو ہے سو فیصد آمدنی حرام کی ہے تو ایسے شخص کو جو ہے شریک نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ جن کی سو فیصد جو ہے یعنی آمدنی حرام کی ہے وہ اگر ثواب کے لیے شخص کو خرچ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں تو یہ لوگ دار اسلام ہی سے خارج ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر یہ صورت رہے گی تو ایسا شخص شریک ہو گیا ہے تو قربانی جو ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی وقت ذبا بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ضرور شریف پڑھنا چاہتا ہے ذبا کے وقت جو ہے یہی تکبیر پڑھی جائے گی بسم اللہ اللہ اکبر یہ موقع دروشریف پڑھنے کا نہیں ہے اس موقع پر جو ہے درو شریف نہیں پڑی پڑ, پڑ جائے بسم اللہ اکبر اللہ پڑھنا کیا ہے فرض یا واجب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر بسم اللہ بسم اللہ پر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام سے یعنی یہی آہ بسم اللہ اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ضروری ہے اگر جان بوجھ کر اگر چھوڑا جائے گا تقدیر جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی اللہ اکبر کیا کر نہیں ذبح کیا جائے گا اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا جائے گا تو جانور ذبح ہی نہیں ہوگا اور تصبند اگر ترک کر دی جائے گی تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں رہے گا بلکہ حرام ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر قصاب وقت ذبا تقدیر کہنا بھول جائے اور چھری پھیرنے کے بعد اسے یاد آئے تو اس صورت میں جانور حلال ہوا یا حرام اور قربانی ادا ہوئی ہے نہیں یہ تو میں نے ابھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ جو ارض کر دیا ہے کہ بھول کر جو ہے تقدیر جو ہے وہ چھوڑ دینا بھول کر جو ہے تقبیر کا رہ جانا تو اس سے جانور جو ہے وہ حرام نہیں ہو جاتا جانور حلال ہی رہتا ہے جان بوجھ کر جو ہے تقبیر جو ہے وہ ذبح کرتے وقت نہ پڑھنا تو اس سے جانور حلال نہیں ہوگا یہ اس سے حرام ہو جاتا ہے اگر مالک اور کساد دونوں ساتھ چھری پھیرے تو کیا دونوں کا تکبیر کہنا ضروری ہے یا صرف ایک کا پڑھنا کافی اس کے بارے میں میں نے بھی آر کیا کہ اگر چھری اور دونوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو دونوں کا جو ہے تقبیر پڑھنا جو ہے ضروری ہے اگر ایک نے پڑھی ایک نے نہیں پڑھی تو یہ حلال نہیں رہے گا اس طرح سے جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا اس طرح سے اگر جا کیا گیا کہ دو شخص جبا کر رہے تھے ان میں سے ایک نے جو ہے وہ تبدیل پڑھی جس نے دوسرے نے نہیں تو اس طرح سے جانور جو ہے وہ حلال نہیں رہے گا ح قربانی جو رائج ہے اس کا کیا حکم ہے یہ سوال واضح نہیں ہے اس میں کیا پوچھنا چاہا ہے میں اس سوال سے نہیں سمجھ پایا ہوں کہ حصے واری میں قربانی جو رائج ہوئی ہے اس کا کیا حکم ہے کیا پوچھنا چاہا ہے ہاں اب واضح. یہ جو اجتماعی طور پر قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے بعض اداروں کی طرف سے بعض تناظین کی طرف سے تو عام طور پر جس طرح سے کہ ہو رہا ہے یہ جائز نہیں ہے یہاں جو ہے وہ جانور ابھی خریدا ہی نہیں ہوتا ہے جانور ابھی خریدا ہی نہیں ہوتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ جناب جانور کے نام سے لے لی جاتی ہے جانور خریدا جائے گا بعد میں اور ابھی جو ہے اسی جی چودہ سے چودہ, چودہ ہزار کی جو ہے وہ گائے, گائے گائے ہے اس میں جو ہے دو دو ہزار روپے جو ہے وہ جو ہے وہ فی حصہ جو ہے وہ دینا ہے اور گائے کی قیمت یہ ہے تو جانور تو ابھی خریدا ہی نہیں گیا نہ موجود ہے اور اس کو پہلے ہی جو جناب وہ حصہ واروں میں فروخت کر دیا گیا تو یہ, سورت, یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ چیز جو ابھی موجود ہی نہیں ہے اور وہ قبضے ہی بھی نہیں آئی ہے تو ایسی چیز کو جو ہے فروخت کرنا ہی جو شریعت میں منع فرمایا گیا ہے تو یہ صورت تو جائز نہیں ہے جو عام طور پر جو ہے یعنی دیکھنے میں آ رہی ہے سننے میں آ رہی ہے اس کی جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ ہر شریک سے جو جناب رقم لے لی جائے اور ان کو یہ بتلایا جائے کہ آپ حضرات کی طرف سے یہ جانور خریدا جائے گا اور اس میں جو ہے اگر کمی بیشی ہوئی تو وہ آپ کو بتلا دی جائے گی اگر جانور زیادہ قیمت میں آتا ہے تو آپ سے رقم جو ہے وہ اتنی لے لی جائے گی اور اگر جانور جو ہے اس سے کم میں خریدا گیا تو آپ کے حصے سے جتنے پیسے بچیں گے وہ آپ کو واپس کر دیے جائیں گے تو اس طور پر جو ہے اگر جو ہے جناب جماعی قربانی کے لیے اہتمام ہو رہا ہے اور اس طرح سے جانور جو ہے وہ خریدنے کے لیے لوگوں کو اس طرح سے بتلایا جاتا ہے اس طرح سے جانور خریدا جاتا ہے ان کی طرف سے تو یہ صورت میں گویا کہ یعنی وکیل بن جاتے ہیں یہ فروخت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی طرف سے یہ جانور آگے جو ہے وہ خریدیں گے بازار سے اور پھر اس کے بعد جو ہے جناب یہ لا کر جو ان کی طرف سے قربانی ادا کریں گے تو یہ صورت جو ہے جائز اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ مرتب یا کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے یا حرام زابح کا مسلمان ہونا ضروری ہے اگر ذبح کرنے والا جو ہے مسلمان نہیں ہے بد مذہب ہے ایسا بد مذہب کہ جو بد مذہبی کی جو بنیاد ہے یعنی عقائد کی خرابی عقائد کا جو ہے یعنی بارے میں اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے عقائد یہ ہیں اور اس وجہ سے ان کو کافر و مرتب اور بے دین کہا گیا ہے وہ اگر ان کے عقائد کو جانتا ہے تو ایسا شخص بھی جو ہے یعنی ذبح کرے گا تو اس کا ذبا کیا جانور حرام ہو جائے گا مرتب اور کافر ان سب کا ذبیعہ جو ہے وہ حرام ہے جانور کا منہ وقت ذبا تبلا روح کرنا سنت ہے یا واجب ہے مستحب ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جو ہے تبلا روح کر لیا جائے اور اگر تبلا روح نہیں کیا بغیر طبیلہ رخ کیے ہوئے اگر جانور ذبح کر دیا کوئی حیرت نہیں جانور وہ بلا کراہ وہ حلال ہوگا اس کے حلال ہونے میں کوئی راہت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے گوشت میں کسی قسم کی کراحت شامل ہوگی قربانی کے بعد گوشت کی تقسیم میں کار کا شرح طریقہ کیا ہے وہ جانور جن میں سات افراد شریک ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا بھی حصہ اگر جو ہے دیا جاتا ہے کوئی ایک ہی شریک جو ایک شریک چاہتا ہے کہ میں اپنا حصہ جو ہے وہ لوں باقی چھ افراد ایسے ہیں کہ جو ایک ہی گھر کے افراد ہیں اور وہ اس طرح کے طور پر یعنی ان کا کھانا پینا ایک ہی جگہ پکتا ہے وہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ حصہ اپنا نہیں مانگ رہا ہے تو اگر ایک بھی شریک حصہ مانگے گا تو پھر پورے گوشت کا وزن کرنا ضروری ہوگا پہلے جو ہے پورے گوشت کا وزن کر لیا جائے پھر ان میں سے ہر ایک شریک کا حصہ جو ہے وہ وزن کیا جائے اور تولا جائے اس میں کسی کی طرف سے یہ اجازت بھی نہیں مانی جائے گی اور اس اجازت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ میری طرف سے اجازت ہے کہ کسی کے پاس جو ہے میرا میرے حصے میں سے زیادہ چلا جائے یا مجھے کم مل جائے تو یہ شریعت کا حق ہے شریعت جو ہے وہ اس حق کا استعمال کرے گی آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ جو ہے اپنے حصے میں ز... کمی یا بیشی لینے پر راضی ہو جائیں اور دوسرے کو اجازت دے دیں کہ میری طرف سے اجازت ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے صورت ہر ایک حصے کا وزن کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا ہر ایک کو ایک اس کا حصہ جو ہے وزن کر کر اندازے سے بھی نہیں کہ اتنا چلو جی اتنا, اتنا جو ہے وہ دے دیتے بلکہ وزن کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو بیچنا جائز ہے یا نہیں قربانی کرنے کے بعد اس کی کھال کا جو حکم ہمارے کو کہا نہیں جو لکھا ہے آ, اس کے اندر تفصیل آ, سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ قربانی کرنے والا جو جی ہے خود قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں اپنے استعمال میں لا سکتا ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے یعنی اس کا مسلح بنا سکتا ہے آ, اس کو اپنی بیٹھنے کے لیے جو جی ہے یعنی گدے کے طور پر اس کو جو جی ہے وہ استعمال میں لا سکتا ہے اس کا ڈول بنا سکتا ہے اس غرض یہ کہ اس سے اس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے منتفا ہونے کے لیے باقی رکھ کر اس کو اپنے مطلب اپنے استعمال میں جو ہے وہ لا سکتا ہے اور غنی کو بھی دے سکتا ہے کیا سب کا کرنا جو ہے واجب نہیں ہے ہمارا تشدق اس کا مستحب ہے ہر نیک کام میں بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اپنی ذات کے لیے یہ بیچے گا تو پھر ایسی صورت میں اس سال کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا یہ قیمت جو ہے جس طرح سے کہ زکات کے مستحق شخص کو زکات دی جاتی ہے اس طرح سے اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا اور اگر یہ چاہتا ہے کہ مستحق کو دے اور مستحق ابھی موجود نہیں ہے ابھی موجود نہیں ہے یا ہے لیکن دوسرے شہر میں موجود ہے تو ایسی صورت میں یہ بیچ کر اس کی قیمت کو جس کے لیے یہ یعنی جس نے بیچا ہے اس غریب کے لیے جو ہے یہ اور ضرورت مند کے لیے یہ قیمت جو ہے وہاں پر بھیجوا دے یا اپنے پاس رکھ لے جب ضرورت مند آئے تو اس کو جو ہے وہ دے دے البتہ مساجد میں جو کھال بھیجی جاتی ہے یا مدارس میں جو دینی خ... مدارس میں جو کھال بھیجی جاتی ہے اس کا یہ حکم نہیں متولی اور مدرسے کے منتظر جو ہیں وہ اپنی ذات کے نہیں بیچتے ہیں بلکہ وہ تو اس نیک کام کے انتظام و انصراف انتظرام میں جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے بیچتے ہیں اس کا حکم یہ نہیں ہوگا اسی لیے ہمارے دوکان ہمارے علماء اور ہمارے توپہاں نے یہ لکھا کہ قربانی کی کھال مسجد میں بھی صرف کی جا سکتی ہے سوالات تو اس قدر ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وقت درکار ہوگا میں اس میں سے جو اہم اہم ہیں انہیں کے بارے میں جو ہے اظہار خیال کر دیتا ہوں اکثر سوالوں کے جواب سے میں نے ارض کر دیے اس میں سے بات کے میں سمجھتا ہوں کہ بارے میں کچھ ارض کر کر اپنی گفتگو ختم کروں گا اس میں ایک اہم سوال جو ہے وہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ قربانی ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے قربانی ہمیں کیا سبق سکھاتی تو میں اس بارے میں قرآن کریم کے حوالے سے بس اتنا ہی عرف کرنا چاہوں گا جیسا کہ سورہ حج میں ارشاد ہوا کہ کہا ولا, وَلَا القوامن کو ہرگز ہرگس اللہ تبارک و تعالی کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے لیکن تمہارا جو جذبۂ صادقہ ہے تمہاری جو خالف نیت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے تم جانور دعا کرتے ہو تمہاری یہ نیت اور تمہارا یہ تقوی اور تمہارا یہ خلوص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو یہ ہے قربانی کا مقصد اور قربانی کا سبق جو اس میں بیان ہوا اور اسی کے حوالے سے میں اتنا اور عرض کرتا چلوں کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں فرے تسلیم خم کر دے اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب سامنے آئے تو ہمیں اپنی تمام خواہشات نقصانیاں اور اپنی تمام اغراض اور اپنے تمام ذاتی مقاصد اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے قربان کر دینے چاہیے یہی جو ہے قربانی کا سبق سبق ہے کہ جو ہر سال ہم جو قربانی کرتے ہیں اس صورت میں ہمیں جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آ جائے تو پھر چاہے ہمیں اتنی ہی قربانی کیوں نہ دینا پڑے اپنے مال کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے اپنے جو ہے وہ اوقات کی ہی قربانی کیوں نہ دینا پڑے اپنے ذاتی فائدوں کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے اپنے گھر بار کی ہی قربانی کیوں نہ دینا پڑے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں ہی کی صورت ہی میں کیوں نہ قربانی دینا پڑے وقع کسی حوالے سے ہو غرض یہ کہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی چو چڑا نہیں کرنی چاہیے وہاں پھر مصلحت نہیں دیکھی جائے گی وہاں پھر جو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر میں نے اس حکم پر عمل کیا تو میرا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا میری برادری جو ہے وہ ناراض ہو جائے گی میری جماعت ناراض ہو جائے گی میرا کنبہ اور میرا خاندان جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں یہ ساری مصلحتیں اور یہ سارے معاملات جو ہے نظر انداز کر دیے جائیں گے نہ صرف یہ بلکہ قربان کر دینے ہوں گے قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے اور قربانی ہمیں یہ سبق دلاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک جو ہے وہ سوالوں کا جواب ہو گیا ہے اور باقی ماندہ جو سوالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے یہ وقت جو متحمل نہیں, ہو, نہیں ہوگا اور وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ اگر ان کے بارے میں اظہار خیال نہ کیا جائے تو قربانی کے مسائل کے متعلق جو ہے وہ کمی رہ جائے گی